بہو رسالا جاس دسی ڈاکٹر صاحب کا بیس لوگ یادیں شکور کر دے سر آ کے سر سر سے شکور تو اڑا ہو بلال پوری ٹھیک رہیں گے نوز لے کے علیل نے دورہ حدیث کر لیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہاں تک پڑا تھا چھوٹا دورہ کیا تھا اچھا چھوٹا دورہ مشکات شریف ہے دایا ہے جلال شریف ہے اور کیا ہے اچھا ریٹائرمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ریٹائر ہو گئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو گئے okay? اب دوبارہ مکمل کر لو نا ہاں جی میں جی محمد مفتی اللہ رحمان صاحب سنا رہے تھے کسی حدیث کے بہت بڑے آدم کا نوے سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا ہے اور سو سال کی عمر میں کہیں جا کر تعلیم ختم کی ہے اور اس کے بعد پھر تیس سال تک کی ہے اور ایک سو تیس سال کی عمر وفات ہوئی ایسا تھا گیز واقعی آدمی کی نیت ہو سیکھنے کی ساری عمر سیکھ سکتا ہے نوے سال کے عمر میں آدمی چاپتے ہی ختم ہوتا ہے باتیں کرنے کے لیے زبان نہیں چلتی ایک دفعہ ہماری تشکیل تھی چلے کی اس میں حافظ صاحب ہمارے ساتھ تھا نارمل لڑکا تھا میرا لنال لگا کر چلتا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پیروں سے معذور تھا اور مجھے بیکار سمجھ کر والد صاحب لے گئے ہیول کے مدرسے میں داخلے کے لیے پیٹھ پر اٹھا تھا کہتے استاد سال کے والے کیا جب استاد صاحب کے ساتھ اللہ والا آدمی تھا اس نے کہا پیٹھ پر اٹھا کر لائے ہو حفظت کرا کے پیروں پر چلا کر واپس کروں گا کہتے واقعی حفظ بھی میرا مکمل ہوا اور پیروں پر چلا کر گھر کو واپس کیا اور اب میں کلے کے لیے آیا ہوں بات کے ساتھ چل رہا ہوں تو دینی مشغولیات جو ہے نا پڑھنا پڑھانا اصلاح نق کی کوشش میں لگنا یہ ایسی برکت والی چیز ہے جان مال اولاد اوقات زندگی ہر چیز برکت لاتی ہے جہاں جہاں پر بھی قرآن و حدیث میں فی صبیل آیا ہوئے نا فی صبی اللہ جی؟ تو فی صبی اللہ کے لفظ کی علماء نے تشریح فرمائی ہوئی ہے کہ فی صبی اللہ کا مطلب ہے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا یہ فی ص عبیل اللہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے علمی مراکز کی طرف استادوں کی طرف جانا یہ فیس سبیل اللہ ہے اصلاح نفس کے لیے جہاں اس کا بیت کا تعلق ہے وہ اس طرف کو جانا یہ فیس سبیل اللہ ہے اور لوگوں کی خدمت کے کاموں میں جانا یہ فیس سبیل اللہ ہے چار لیتے ہیں جن کو فیس سبیل اللہ کہا گیا ہے اور کوئی ڈاکٹر سیاض صاحب اس کے علاوہ اور کوئی اس کو فی سبیر اللہ کھا گیا ہے اس کا والا کوئی یاد ہے آپ کو فریدم بادل فریدہ اس کو کھا گیا ہے لیکن فی سبیر اللہ نہیں ہے ہاں فی حبیل فی سبی اللہ یہ شارہ مال ہے فی سبیلّہ یہ شارہ مال ہے اور آئیے کہ اپنی اولاد کے لیے بال بچوں کے لیے روزی کمانا اور ان پر خرچہ کرنا خرچہ کرنے کے بارے میں چاہے کہ سب سب اخراجات جو آدمی کرتا ہے آیا وہ جہاد میں کر رہا ہو یا دین کے پھیلانے میں کر رہا ہو یا سب کا خیال کر رہا ہو سب سے زیادہ سواد اس خرچے کا ہے جو آدمی اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے جہاد میں خرچے سے بھی زیادہ سواب ہے سارا ہمارا ایک مہمان گاؤں سے آ گیا کوئی چالیس سال اس کی عمر ہوگی بڑا پریشان ہو کر تو اس نے گھر والی کی وفات ہو گئی ایسی بیماریوں میں مطلع ہوئی کوئی کچھ لاکھ علاج کرے پر لگے ہیں ایک بیٹی پیدا ہوئی وفات پا گئی دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کے دل میں سوراخ اس کا آپریشن کرا کے آیا ہوں میں بتایا ہوں اور اس نے تین لاکھ روپئے خرچہ ہوا ہے کہہ رہا تھا چند باتیں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیا ایک تو کسی نے خواب دیکھا ہے میری گھر والی کہتے خواب میں دیکھا اس نے کہا کہ, کہ میرے بارے میں کہا ہی وہ ہمارے مہمان کے بارے میں یہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا یہاں پر بڑا نام ہے اور فرشتوں کی بجالت سے اس کا بڑا چرچا ہے اس کی کیا تعبیر ہے میں نے کہا اس کی تعبیر جو آپ نے اس کے علاج معلومے کے لیے خرچہ کیا ہے اس پر جو آپ کو سواد ملا ہے اس کی وجہ سے یہ مقام ہوئے ہیں تو عظیم سواد ہے اس کی کبھی ہم نیت نہیں کرتے نیت کرنے یاد نہیں آتی خرچہ جو بال بچوں پر ہوتا ہے بیمار پر جائیں جو ان کا علاج کراتا ہے آدمی تو یہ خرچہ جو ہے یہ تو جہاد کے خرچے سے بھی زیادہ ثواب والا ہمارے آج کل کے لوگ اس میں جو بیسٹ ہیں تذکرہ کرتے کہ دا بیسٹ وے آف انویسٹمنٹ یو انویسٹ آن یور چلڈرن بیکاز دے آر یور فیوچر افیکٹ یہ بیٹر خرچہ کرنے کا محال تمہارے بال بچے ہیں کیونکہ یہ تمہارا مستقبل کا اخاصا ہے بھائی کوئی نیت ہے جی مستقبل کا حساس ہو کی نیت کر کے پر خرچہ کرے پتہ نہیں میری خدمت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے لوگوں کے بال بچے یوروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ جہاں دھکے کھا رہے ہیں پوچھنے والا نہیں یہ تو سکتے سوار کو حاصل کرنے کی نیت کرنی ہوتی ہے جو ایسے عظیم خرچے پر اللہ نے لکھا ہوا ہے نہ کہ جیسے اللہ راضی ہو گیا اور اس کو اللہ تبارت والا ویوسلا بھی چھوڑ دیں کہاں بال بچوں کا بال بجن ہو تو مطلب کہ رضا کی نیت کیوں نہ کریں ہمارا فیوچر اٹھ اور مستقبل ایسا سرمایہ تو زیادہ کسی کا آسرا کسی کا بھروسہ کسی کی محتاجی کسی کے نہیں ہے بس ایک اللہ کی محتاجی ہے ایک اللہ کا آسرا ہے ہمارے بلا صاحب رحمتہ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے بس تو خلاف کہی بعد اٹھا کر لے جاتا تھا اور منصوبہ ان کا خادم کہہ رہا ہے کہ میں جی میں تو ایک مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا سرکاری نوکری صاحب کی خدمت کے لیے آج چھٹی میری پوری ہو رہی ہے میں تو اب جا رہا ہوں بس پاس نامہ لے جاؤ انہی کہتے ہیں کہ میرا اب کیا ہوگا اور آج دن کے گھر سے نکل رہا ہوتا تھا دوسروں سے آ رہا ہوتا تھا کیا جی میرے دل میں آیا کہ ایک مہینہ دو مہینے خدمت کے لیے چلا جاؤں تو حضرت صاحب خود پر کرتے تھے یہ سلّہ تھا بارہ سالوں نے معذور کیا ہے والا بندوبست فرمائے گا جی معذور کیا ہے وہی بندوبست فرمائے گا برقل کا تو فیس عبید چار امال ہیں ایک جو ہے تو سب سے اول فیس عبید کے پچھلی تشریح نمبر ایکٹ جو ہے تشریح نمبر ایک ہے تو وہ لڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دوسرا ہے تاثیر علم کے لیے ماصل کرنے کے لیے طلباء کا گھر بار چھوڑ کر مدارس کی طرف اساتذہ کی طرف جانا اور تیسرا یہ کہ اصلاح نفس کی طلب والوں کا گھر بار چھوڑ کر اپنے مشاعر کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جانا اور چوتھا خدمت خلق کے لیے لوگوں کے کاموں کے لیے نکلنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا اور ان کے کاموں کے کرنے کی کوشش میں لگنا یہ چار اعمال ہیں یہ اللہ کے رستے میں شمار ہوتے ہیں بارد. یہ چار جگہوں پر کام کرنے والے ان کا شمار اللہ ادیو پانچ میں زیادہ ہے نبی ہج عمرہ پر جانے والے ہیں عمرہ پر جانے والے دعوت تبلیغ لے جانے والی ہاں جی ماشاء اللہ تھوڑا غور کرنے کے بعد یہ وہ تعلیم کے دو طریقے ایک کو کہتے ہیں استقرائی ایک کو کہتے ہیں استخراجی تعلیم والوں اس پر بات کی ہونا. ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے استقرائی کیا بولتے جائیں لوگ سنتے جائیں ایک استخراجی کیا آپ میوچل ڈسکشن ہیں کہ لوگ کرائے کو بھی جمع کرے چھ باتیں آئیں ہمرے کے لیے جانے والا ہجمرے کو جانا اور یہ فیسل ہے ہاں جی تو اس کو تبدیلی بننے کا الگ اس کو ترکرم نہیں کیا تھا کہ وہ علم علم نفس دو باتوں کو شامل ہو جاتا ہے ہاں جی سول علم کے فضائل میں بھی آ جاتا ہے اور نفس کے فضائل میں بھی آ جاتا ہے دونوں فضائل اس کے لیے سابت کرتے ہے علم کا اثر کرنا بھی اور اس اخلاح نف کر دیا آدمی کو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت جو ہے وہ تو خالص طلب آخرت کے لیے اور طلب الہی کے لیے فارغ کرنا چاہیے ورنہ تو سارے مال ہی طلب آخر طلب ل... الہی ہے ٹھیک ہے دکان بھی طلب آخرت عمل ہے اللہ کے طلب اللہ عمل ہے جیسے جی وہاں آپ صحیح استعمال کی نیت کر کے جائیں جھوٹ سے بچنے کی نیت کر کے جائیں تو یہ بھی صرف طلب لائی والا عمل ہے اس سے دور نہیں ہے لیکن ایک ہے عبادت برائے راست ایک ہے عبادت بلواسطہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈائریکٹ عبادت عبادت براہ راست براہ رواستے کی عبادت جو ہے وہ تو ذکر وہ کتنی باتیں نماز حج حاضر ذکر تلاوت مراقبہ ہاں جی اور احتکاف جہاد اور خدمت خلق ہاں جی اس میں سے پھر جو ہے تو یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جو, جو بنیادی طور پر کابلی ہیں ہاں جی نماز رضا حاضر ذکر, ذکر،, ذکر، مراقبہ تلاوت ہے یہ خاص طور سے ان کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے تاکہ اس میں انسان خال حسن اللہ کے ساتھ خاص ہو کر ایک ایسی دھیان اور مراقبے میں لگے کہ اس کو یہ بات اسپاسل ہو رہی ہو کہ میں اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کی رحمت مجھ پر آ رہی ہے اور اس دھیان کے ساتھ ذکر میں لگنا تلاوت میں لگنا دھیان مراقبہ میں لگے کہ اگر یہ آدمی روزانہ نہیں کرے گا تو یہ اگر دن کے کتنے کاموں کو کیوں نہ کر رہا ہو اس کا اپنا رابطہ کمزور رہے گا اس کا اپنا ذاتی رابطہ جو ہے یہ اللہ سے بارہ تعلق کے ساتھ کمزور رہے گا دعا دی بادت براہ راست سے بعد میں دعا دی ہے دس آماد کیوں نہ کرتے ہیں نا دس سماج براہ راست سے بادت اور باقی امال جو ہیں وہ بل واپس عبادت روزی کے مانا بل واپسہ عبادت تو کیا بات کر رہے دن آنکش باغ ہے وہ خاص وطن تعبتی کے لیے فارغ کرنا اس میں آدمی یا زکر میں لگا ہوا ہو یا تلاوت میں لگا ہوا ہو یا مراقبت میں لگا ہوا ہو یا نوافل میں لگا ہوا ہو اس سے اس کا اپنا سنجھا کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ جلال کے ساتھ مضبوط ہوگا اس کے اپنے باطنی کے اپنے قلب کی صفائی ہوگی اس کے اپنے باتر میں اپنے قلب میں نور آئے گا اور نورانیت ہوگی اور ظلمت اس سے دور ہوگی یہ آدمی خود بن رہا ہوگا یہ بنا ہوا آدمی دکان میں استعمال ہو ملازمت میں استعمال ہو جہاں پر بھی استعمال ہو اس کا استعمال اس اللہ کے سلق کی بنیاد پر درست رہے گا وہ اپنا ایک جگہ پر استعمال میں گڑبڑ کر لے گا اور گڑبڑ استعمال سے روزی تو کما لے گا مقدر کی روزی تو اللہ نے دینی ہی دینی ہمضاب الدین صلی اللہ عرقہ کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارتع کے ذمے نے وہ یا لو مستقر رہا مستہ اسروی کے امگاہ اور دائنی کے امگاہ کو بھی اللہ جانتا ہے ڈیڈو صحیح سے آردی آلامگاہ دائنی المگاہ کیا کیا چیزیں ہیں مستہ مستقر یہ مستہ ہے کہ مستقر وہاں ہیں جی وہ مستہ ہے کہ مستقر ہے مستقر ہے یہ بیس راخری ہیں جی باقی دنیا کی ساری جاس اللہ نے مقرر رکھی ہوئی تا. نو مہینے ماں کے پیٹ میں اس کا مستقر ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال دنیا میں اس کا مستقر ہے جی؟ قبر میں اتنا سا اس کا مستقر ہے جی؟ یہ کے کہاں رہیں گے یہ اس کا مستقر ہے اللہ تبارک صلاح خرچ پارنے کے جگہ بندوبست پر بات نہیں ہمارا حافظ عظیم رحمان صاحب ہے مالے میں اس کا ایک پروفیسر صاحب کے سرونٹ کوارٹر کرائے پر اس کے لیے لیا ہوا تھا اور بڑا غمگین بڑا اداس آیا اس نے کہا جی بسمت نے کہا میرا تو اپنا بھائی آ رہا ہے آپ مکان خالی کریں اپنا بندوبست کریں اور مجھے نوٹس ملا ہوا ہے میری جگہ نہیں ہے میں کیا کروں بڑا پریشان ہے ابھی آرام سے بیٹھا میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا فکر نہ کرے کوشش اور پریشان ہوا کہ ہم اس لیے پریشان ہو کر آئیے آرام سے بیٹھا ہوا ہے کوئی فکر ہی نہیں کرتا کہ فلانا پروفیسر صاحب اس نے کہا ہے کہ میں تو آپ کو رکھ سکتا ہوں لیکن میں کرایے پر نہیں جاتا ہوں یہ بری بات ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے تو گھر والی وہ برتن دھونے کام نہیں کر سکتی ہے تنخواہ دار آدمی ہوں میں کرایہ ہی دے سکتا ہوں پر آج کل جی آدمی تو وقت دینا چاہتے ہیں لے کے میں کرایہ پر نہیں دیتا ہوں حکومت میں دیا ہوا ہے نوکر رکھنے کے لیے دیر دل میں باتیں سے کیا میں نے جا کر سے کہا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا کیونکہ ہے بہت بہترین ٹیچر ہے بہترین اسٹارٹ ہے سائنس ریاضی کا دوسرے پروفیسر سے میں نے کہا رہا ہے کہ چلے جی اس کے لیے کچھ ہاتھ پہ لائے ہم تین دعا کرتے ہیں کہ جی بڑا خوش خوش آ رہا, رہا ہے کیا ہو گیا جی کام کیا وفادار جالا مستقر رہا ہے مست سر چھپانے کی جگہ اللہ کہتا ہے اور اسے بخر رکھی ہوئی ہے وہ ضرور دے دیں ہم پریشان ہوتے ہیں کمائی کے لیے پیسے کے لیے پریشان گھر کے لیے مکان کے لیے پریشان آج ایک مفتی صاحب ملنے کے لیے آئے انہوں نے اپنی ایک کتاب دی اور انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں سے ہوں لیکن یہ ایک تعریف ہے تاریخ میں کہ گورنر کے نام پر لکھا ہوا تھا کہ یہ میری کتاب ہے اور میں نے یہ پہلے زمانے میں دو مصنفین کتابیں لکھ کر کی خدمت پیش کرتے تھے میں ایسے حال میں ہوں چندر رہنے کا گھر ہے اور نہ جو ہے تو وہ ہیں اور علم پڑھا رہا ہوں یہ کتاب آپ کے پاس بھیج رہا ہوں گے کچھ ہمارے لیے کریں گے صاحب ڈرے ہیں ہم بیاسرا لوگ ہیں محتاج ہیں ہمارا اعلیٰ ہمارے پاس وزیر علم ہے تو خیر ہے اگر آپ اللہ تعلیہ وسلم کی برکت ہے کوئی معاوضہ دلاتا ہے تو آپ وردر جس کے نام آپ نے لکھا تو چلا گیا ہے بار وزیر اعلیٰ کے نام پر لکھ لو یہ بے دین آدمی دین والوں میں زیادہ خیال کیا کرتا ہے صاحب میرے ساتھ ہوا میں اپنے کام کے لیے گیا سیکرٹری ہمارا وہ ڈپٹی سیکریٹری دو سو اس سے ملا اس سے میں نے کہا جی فائنانس سیکرٹری کے ساتھ کام یہ ڈپٹی سیکریٹری فائنانس ہے یہ ہمارا تو. تو میں کیا کروں کوئی سفارش کچھ بھی نہیں ہے تو کام میرا بالکل اکارڈنٹ روڈ ہے ان نے کہا بو تو اس کے پاس میں جانا بھی آدمی ہیں دیندار لوگ تو دیکھتے ہی اس کو برے لگتے ہیں اور او ایسا ہے ایسا ہے بالکل اس کے پاس نہ جانا ہوتا کسی کام کا آدمی نہیں کہ وہ ساری باتیں کہیں وہ دل میں کہا کہ ان شاء اللہ ہمارے کام کا یہ آدمی ہے خیال ہوتا ہے کہ آپ خود نوازے پڑتے ہیں خود کے حاجی اس دیندار کے میں کیا ضرورت ہے اور فاسق فاجر آدمی کا خیال ہوتا ہے خود تو تباہ برباد ہوئی کسی کے دوار لگ گئی تو شاید ہو جائے گا کام میں سید جی, اس کے, کے پیے کو میں نے سیٹ دی اس نے کہا بلا اس کو جب بیٹھا میں تو اس کو میں نے تھوڑے سے اپنے کام کے بارے میں بریفنگ تلسرا کیا تو اس نے کہا کہ بالکل جی بالکل آپ کوئی فکر نہ کریں جی یہ کام آپ کا کریں گے آدمی اتنا سیدھا سا آپ تکوا کریں آج. آپ تکوا کریں باپ کے قابل کوشش کریں گے تکوا کرے یا تمکل کریں یا کچھ آپ تکوا کریں باپ کے قابل کوشش کریں سب آپ کے دعا کرتے میں سے کل کرایا تو سارے ارار ہو رہے ہیں کہ دلنے کے لیے کیسے گیا ہے تو میں نے کہہ رہا میرے دل بے نیل کی ہوئی تھی کیا بیٹھے ہوئے ہے نا یہ بڑی پرابلم کرے گا اور پھر میرے پاس طاقت بھی ہوگی میں لڑ نہیں سکوں گا اور اگر فاصق فاضل آدمی ہے تو فاصل فاضل آدمی کو یہ آج بھی اصل ہوتی ہے کہ اللہ میں تو فار ہوں تو برباد ہوں اور ہماری طرح دیگر آدمی کو وہ جب اصل ہوتا ہے کہ میں تو بہ مار والا ہوں اور اللہ کی شان ہو دوسری بار میں یہ آدمی نے کام کر دیا جیسے بات کیا کر رہے تھے جی नहीं? नहीं? لیکن ہم بس دنیا دنیا وائے دنیا آئے افسر آئے وزیر آئے صدر فلانا وہ مودی صاحب کا تذرا کر رہا تھا تو میں سر نے کہا کہ چلے مودی صاحب وہ سیدھا اختیار کرتے کرے کوئی حلق کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کو توفیق ہو اس کو توفیق ہو اور میں سے کہ یار آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے اٹھے ہیں کوئی ہماری تندرستی دور کرنے کے قبل بھی سکھائے کوئی بتا سکتے ہو جی ہم اس کو بتاتے دے چالیس دن کرتا ایسے اس کو میں نے کہہ دیا میں نے کہا مودی صاحب میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب سے پکرا کیا کہ جی ہم تو بیاسرا بے وسیلہ لوگ ہیں اور ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہے سلامہ ایک ورد ہے اس کی آپ سے زیادہ حاصل ہے اگر ہمیں اجازت ہے کر لوں تو لوگوں کے پاس دیکھے تیرے سے مساجد سے چھوٹ جائیں گے کچھ لوگ دو ہزار تین دن کا احتجاب کرا کہ اس کا اس کی چلکشی کرائی جس نے میں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور واقعی یعنی وہ اتنے مشکل حالات آتے رہے ہیں اور اس کو پڑھا ہے اللہ نے ایسا پار کیا ہے حیرت میں افغانستان ہمارے چرے کی تشکیل تھی تو عالمی نے میرے ایک جگہ کلاشن کوف رکھی رات کے سوا بارہ بجے تو اللہ جی میں نے کہا یا اللہ اب اور کیا کر سکتا ہوں میں کہ تیز آدمی تلاش میں کم پہ پکڑے ہوئے ہیں اور اس وقت باقی جماعت سارے سارے. سارے میں اکیلا جاگ رہا ہوں یا تو خود اس ایکسپیرئنٹس کے ساتھ میں کیسے اوڑھ کر لڑوں گا اور اگر شور کرتا ہوں خدا نہ کھاتا افائر کھول دے باقی ساتھی قیمتی ساتھی ان کی جانے چل جائے گا پھر کیا ہو جو میں نے پڑھنا شروع کیا نا ایسی داشت کاری ان پر کہ آدمی کلاشن کوفے لے کر بھاگ رہے میں کو دیکھ ہنس رہا ہوں وہ بھاگ رہے تھا. یا خیر یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ الس بارکشا نے مسائل حل کرنے کے لیے امال کے وسیلے دیے ہیں نے کے وسیلے پر محنت کرنی ہوتی ہے تو ایک ہفتہ دس دن مہینہ دو مہینے پانچ چھ مہینے سلاج پڑھ کرتے تھے چلو تمہارا مسالہ کیسے تیرے مسئلے حوالے کرتا ہے مجھے رائے والوں نے پیغام بھیجا کہ تمہاری سو جرب کی تشکیل ہے اور پاسپورٹ یافتی کارڈ لے کر ہمیں حوالے کرو آدمی اس کو بھیجا ہے اور بستر تیار کرو اور تمہیں بھیجتے ہیں بارہ پہلے تجربے آدمی آیا تو میں نے اس کی سائز رائی کی میں کمال ہے بس وہاں باہر بیٹھے ہوئے اور نافذ کرتے ہیں اور آرڈر آپ لوگ ایشو کر رہے ہیں سعودی عرب کو میں سرکاری بلا دوں میں کہاں اور دوسری بات ہے میں غریب آدمی ہاں میرے پاس سے کہا ہے تو آدمی جو آیا تھا بڑا ہوشیار وہ بالکل میرے جان ٹپٹ پر خپا نہیں ہوا اور مجھ سے کہتے ہیں مکہ مکرمہ مجنم منورا جانے کا آپ چاہتے ہیں میں نے کہا اس پر تھا صبح <laughs> <laughs> آئی بس کیا اب بتاؤ اس کو کیا جواب دو گے تو میں نے کہا کہ آج جلد آتا ہے نا تو کیا تمہارے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے میں نے کہا ہے اسے کہ ذرا جلدی جا کر مجھے دے دو تو میں کیا پاسپورٹ شناختی کارڈ اس کو دیا تو کہتے اب اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے ویزے ویزے کے اس کو داخل کرتے ہیں آپ اپنے لیے چھٹی کی پیسوں کے کی کوشش شروع کریں میں نے کہا رہا آج بھی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے چلو یہ تو چلا گیا سب سے پہلے میں درخواست لے کر چھٹی کے لیے گیا اپنے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کے پاس اس کے آگے میں درخواست رکھی میں نے کہا کیا بات ہے یہ میں نے کہا مجھے اس کی تین مہینے کی چھٹی چاہیے تین مہینے کی چھوٹی چاہیے تلاش ہو رہی یہاں پہ کون تین مہینے کی چھوٹی چاہیے سبق بس ہو گیا تھا کبھی نہ بس ہو گئی وہ ہمارے ہیڈ صاحب باتیں بھی کرتے تھے بڑی باتوں سے کوئی چھٹی نہیں باہر آ گیا اور پھر یہ آ گیا بزرگوں نے کہا ہوا کہ دورے کا سلاح حجر پڑنی چاہیے پھر آیا میں نے دورے کا سلاد حجت پڑی دعا مانگی ابھی سے مجھے نکالا میں پھر چلا گیا میں جا یو اندر گیا ایک بڑا قریبی دوست اور میرا بھی فیچر لا ہوا تھا اور میرے ساتھ بڑا مذاق کیا کرتا تھا تو میں شی مندر کے واسطے مذاق شروع کرتے کہا گیا جی سو صاحب آ گیا جی صاحب آ گیا جی اتنی لمبی سینداڑی بڑھائی ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے گفلوں کا یہ اس کے جو گفلیں ہیں اور دنیا جھار کو بے خلاف باتیں کیا کرتا اس کے جو گفلیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ جو کپڑے ہیں لڑکوں کے ساتھ تمہیں کیا پتہ ہے اس کا شروع ہو گیا جی شروع ہو کر باتیں کرا میں بیٹھا سن رہا ہوں لوگ ہنس رہے تھے جب اس کی تقریب مکمل کی تو مجھے کہتے سینا گئے تو میں نے اس کو درخواست دکھائی نے کہا کہ درخواست کیا جا میں اس کے سامنے درخواست رکھی کا بسا بولا کا پھر پولی کا چاہیے دیکھ رہا ہے کہ ابھی اس کو میں نکالا ہے اس کا ویم اخبار نہیں سر دوسری بات ہی نہیں ایک بل لکھو چھوٹی اس میں قلم اٹھایا گیا جی چھوٹی منظور لکھی گی جی اور اسی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گیا ہوں تھوڑی دیر بعد آیا شہار اللہ جب اللہ منظور کرنا چاہے تو بندے کی کیا طاقت اس کو روکے گا اور جب اللہ منظور نہ کرنا چاہے تو بندے کی کی طاقت اس کو کرے گا اللہ ملا مانی اللہ مانیہ الما اللہ اللہ مانیہ لما صحیح اللہ موفیہ لما من اللہ علام جس کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا بلائے الجد مل الجد اور کسی کوشش کرنے والی کوشش اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اس فائدے کے جواب لکھے ہوئے ہمارے طلبا نوجوانان بڑے پریشان ہو کر آتے ہیں تو آ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر دو آدمی منایا کرتے اس کا پرابلم ہے تو بعضوں کو تو میں کہتا ہوں کیا پرابلم ہے بتاؤ تو بعض ہوں کہ تمہیں اس کا کیا پرابلم ہے اس کا پرابلم کہتے ہیں مجھے لڑکی پسند آئے گی اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے سر جو کہتے ہیں تمہارا پرابلم اور کیا ہوتا ہے پیسے ماں باپ نے دیے ہوئے ہیں